اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی صدری قولی. آ, علی کی آیت ہے النَّاسِ حِجُّ وَمَنْ فَإنَّ عَنِ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے ہمارا آج کا لیکچر کا موضوع حج کا محرک یعنی حج کا مقصد کیا ہے یہ جاننے کے لیے قرآن کی یہ آیت جو سور عمران کی شکل میں ہمارے سامنے آئی بہت اہمیت کی حامل ہے جو حج کی فرضیت کو بھی واضح کرتی ہے اور جو اس حج کی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اللہ کا یہ کہنا کہ پھر اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے بہت بڑی محرومی کا اظہار کرتا ہے اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حدیث جبریل کے عنوان سے ہمارے سامنے جس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا اسلام کا پانچواں اور تکمیلی رکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں ارکان اسلام کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی کہ جس کے مطابق اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت یعنی اس بات کی شہادت کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ, صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ اور دوسری چیز نماز قائم کرنا تیسرا رکن زکات چوتھا رکن رمضان کے منع کے صاحب استطاعت کے لیے حج بیت اللہ کا اہتمام ہے اس طرح حج پر ارکان اسلام مکمل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس تکمیل کی بشارت حجت الدا کے موقع پر ان الفاظ میں سنائی کہ <تص gives settings> آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر اتمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر دیا یعنی اسلام کے پانچ ارکان یعنی اسلام مکمل طور پر حج کی عبادت کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے تکمیل ہو جاتی ہے اسلام کی اور حاجی جو ہے وہ حج کے ذریعے سے صرف ایک رکن کی ادائیگی نہیں کرتا ایک رکن کی ادائیگی یعنی حج کے ذریعے سے جو شرک اس کو حاصل ہوتا ہے اس میں کویا وہ ارکان اسلام کی تکمیل کر دیتا ہے حج جو تمام عبادات کا جامع ہے اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے اس میں درحقیقت تمام عبادات شامل ہو جاتی ہے اس میں قدم قدم پر توحید کی شہادت اللہ کا ترانہ اللہ کی طبی کا اظہار ہے جماعت ہرمین میں ادائیگی کے ذریعے جی. جی. اللہ کی بندگی کا اظہار کا عمالی تربیت کا ایک انداز ہمیں نظر آتا ہے اور اقامت سلاد کا جو اسلام کا دوسرا رکن ہے وہ بھی مکمل ہوتا ہے اس طرح ایک عملی جو اظہار ہے کہ اللہ کے حکم پر مکے سے منا منا سے مزدلفہ مزدلفہ سے مزدلفا, مزدلفا پھر مینا اور مینا سے مکتا اور پھر منا چلے جاتے ہیں یہ جو بیک وقت ایک سفر مسلسل عشق اور محبت کا جاری رہتا ہے یہ اللہ کی اطاعت کا عملی مظہر نظر آتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ جو اللہ نے فرض قرار دی ایک رکن ہے اسلام کا وہ بھی جس میں اللہ کی رضا کے خاطر اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے حج کے ذریعے بھی آپ دیکھیے کہ جہاں اللہ جہاں اللہ اقامت صلات نماز کا قدم قدم پر احتمام ہرمین کی نمازوں کی فرضیت کے اور اس کی فضیلت کے ایک لاکھ نماز کا اجر بیت اللہ میں اور مسجد نبی میں ایک ہزار نمازوں کا اجر جس کے سبب قدم قدم پر نماز کا عملی مظہر سامنے آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مال کے خرچ کے ذریعے حج کے تمام اخراجات کس لیے کیے جاتے ہیں جس طرح زکوٰۃ میں اللہ کی محبت میں مال نکالا جاتا ہے اللہ کے بندوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اسی طرح اللہ کی محبت کے خاطر گناہوں سے پاکی کی خاطر وطم اللہ کے لیے جب حج اور عمرے کا ارادہ کر لو تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو اللہ کی محبت کے خاطر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اپنے مال کا خرچ کرنا زکوٰۃ کی بھی عملی تربیت کا عنوان ہے اور جس طرح روزہ اللہ نے رکن اسلام قرار دیا اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین قرآن کم تک کو کے الفاظ کے تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے اور تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو تم متقی بن جاؤ اور پھر یہ تقوی کی صفت روزوں کے ذریعے بھی اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی ہے اور پھر اس میں حج کے ذریعے جو رب العالمین سورہ بقرا ہی کی آیت میں فَإِنَّ خَيْرَ حج کے حوالے سے بھی کہ تم زادرہ ساتھ لے لو سفر حج کے لیے زادرہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتری زادرہ تقوی ہے یعنی پریزگاری ہے جناہوں سے بچنا ہے اور اس ہدایت کے ساتھ ہی اپنے حج کو حج مبرور بنا دینے کی خوش خبری بھی موجود ہے کہ جس نے اس حال میں حج کیا کہ فلا ولا ولا جدالا کہ اس نے رفس کوئی بے کی بات نہیں کی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا کوئی جھگڑے کا کام حج میں نہیں کیا تو وہ حج مبرور بن جاتا ہے اور لوٹ پلٹ کر ایسے واپس لوٹتا ہے کہ جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو یعنی ایک نئی پاکیزہ زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے تو یہ سفر حج در حقیقت ارکان اسلام کی تکمیل ہے اور اسلام کی جو جہاد اسلام کی چوٹی کا نام ہے یہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت عائشہ تعالیٰ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے جہاد میں قطال نہیں ہے مثلاً کیا کہا, کہا کہ ہاں حج اور یہ کہ کمزوروں بوڑھوں عورتوں اور طور بچوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے تو اس حج میں جہاد کا اجر بھی جو صحیح اور جوہد کی جاتی ہے وہ جہاد کا اجر بھی پا لیتی ہے تو بہت پیاری بہنوں ہم جو بحثیت خواتین اس وقت حج کے محرک کو جاننے کے لیے حج کے سفر پر روانہ ہونے سے قبل یہ جاننے کے لیے کہ حج کا مقصد کیا ہے اور حج جو زندگی میں ایک بار استطاعت کی شرط کے ساتھ فرض قرار دیا گیا اس کی مقصدیت کیا ہے اس کی روحانیت کیا ہے اس کی مانویت کیا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ ایک بار جو فریضہ حج کی ادائیگی ہوگی اس میں اگر کوئی کمی کو تاہی رہ گئی تو دوسرا حج نفل کا درجہ رکھتا ہے فرض کا نہیں اس میں اس کی متبادل کے طور پر اس کمی کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حج کے مطابق ادا کرنا کہ انی تم پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے مناسب حج سیکھ لو اور ایسے ہی حج کرو جیسے میں نے حج کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کو بھی جاننے کی ضرورت ہے اور آپ کے قدم بقدم اپنے حج کو حج مبدور بنانے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ان, کچھ ان چیزوں کا حوالہ بھی زور ساتھ, ساتھ رکھیں کہ حج کا اصل مقصد جو اب ہمارے سامنے آیا کہ یہ ایک مکمل جامع عبادت ہے جو تمام ارکان اسلام کی تکمیل کرتی ہے اور اس میں نماز بھی روزہ بھی زکوٰۃ بھی جہاد بھی ہجرت کا مزہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے تو آخر یہ حج حج رب العالمین نے کیوں ہم پر فرض کیا اور اس کا اصل محرک کیا ہے ہم کیوں حج کرنے جاتے ہیں اور اس کو کیسے ہم حج مبرور بنائیں حج کی روح اور حقیقت کو جاننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو عبادت اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض قرار دی اس کا بھی ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے آپ ظاہر کو اس کے مناسب کے حج کا عنوان دے سکتے ہیں اور باتیں کو اس کی روح قرار دے سکتے ہیں اور روح سے اگر ظاہر خالی ہو تو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت اپنی اہمیت اپنی حقیقت کو دیتا ہے جس طرح نماز میں کا ظاہر جو ہے وہ بظاہر قیام قعود اور رکوع اور سجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح جو ہے وہ اللہ کی خشیت اللہ کی محبت اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے اللہ رب العالمین کی اللہ کے ذریعے یقیناً کامیاب و معمورات ہوئے وہ لوگ وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں یعنی جن کے دل اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں یہ اس کا ظاہر قیام اور قبوط کا باطن جو ہے در حقیقت اللہ کی خشیت ہے اللہ کی طرف اپنے دل کا جھکاؤ ہے اللہ کی ساتھ اپنی ایک محبت اور تعلق کا اظہار ہے اسی طرح روزوں میں بھی اللہ رب العالمین نے تقوا کی صفت کو کہا کہ وہی جلوہ گر ہونی چاہیے زکوٰۃ بھی اسی لیے ادا کی جائے کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور مال کی محبت کو اپنے دل سے نکال دینے کے لیے در حقیقت اثار اور محبت کے جذبے کو پیدا کرنا ہے اسی طرح بالکل بہت پیاری بہنوں حج کا معاملہ بھی ہے کہ حج کے بھی تمام مناسق میں ظاہر جسم مناسق ہیں اور روح اس کی جو ہے وہ درحقیقت مقاصد حج کو جان لینا ہے اور یہ مناسب حج آپ کے تمام منا... مناسق کے حج میں قدم قدم پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اس پر آپ جتنا غور کریں گی انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ بہت تقویت اور قدم قدم پر اللہ کی فرما برداری کی مسلسل ایک پریکٹس جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی اس باطنی سرمایہ کے حصول کے لیے اور یقینا یعنی اپ سب کا ہم جب بھی اس عنوان سے بات کرتے ہیں کہ اپ حج کرنے کیوں جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں تو ہمارے سامنے یہی جوابات اتے ہیں کہ یہ جی اللہ نے حج فرض کیا وللہ ال الناس حج البيت من استطاع الیلی سمیلا کہ اللہ نے حج فرض کیا اس لیے ہم اس فرض کی عبادت کی ادائیگی کے لیے دوسرا جواب یہ آتا ہے کہ جی ہم اللہ کی سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم پاک صاف ہو جائیں اور اللہ کے بن جائے اور پھر اہم ترین تیسری بات یہ بھی منظر پہ کہ اللہ کی رضا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے چاہ رہے کہ اللہ ہمارا رب ہمیں بخش دے ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی فرمانی کا اب تک جو گناہوں کا صدور ہوا ہے ہم اس سے نکل کر اس سے اپنے ہاتھ کو اپنے دامن کو دامن صاف کر کے اصل اللہ کی فتم برداری میں اپنے آپ کو دینے آئے ہیں زندگی میں اب تک جو بھی بحثیت انسان ہم سے گنا ہوئے جو غلطیاں ہوئیں اس سے اپنے آپ کو پاک کر کے سفر حج کو ہم نے اس لیے اختیار کیا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اور اپنا مال لگایا اپنا سب کچھ رب کو منانے اپنے گناہوں کی مفرت کا پروانہ طلب کرنے کے لیے, اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کے گھر کا سفر اختیار کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم قریب ہو جائیں اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لے اللہ کی محبت میں اس کے در پر حاضر ہوں بار بار اس کے گھر کا طواف کر کے چکر لگا کے خوب اللہ سے اس کا پسندیدہ لباس احرام کی شکل میں مرد کپڑوں کی شکل میں اور خواتین اپنے ساتر لباس کی شکل میں اپنے آپ کو اللہ کی پسندیدہ اختیار کر کے اور اللہ کی محبت میں خاص وقت میں خاص مقامات کا جو اللہ رب العالمین نے تمام مقامات متعین کر دیے حج کے لیے اس میں پوری دنیا اسلام سے مسلمانوں کا حج کے لیے لوٹ کر آنا اور سب کا بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک ہی لباس میں ایک ہی کیفیات میں اللہ کے گھر کا طواف اور حج اور صحیح اور جوہد اور تمام مناسب ادا کرنا در حقیقت اس لیے ہی ہو کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بندگی میں ساری رشتوں سے کٹ کر ساری بندگیوں کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کا کلاوہ اپنی گردن میں ڈالنا چاہتے ہیں ان نسلاتی و نسخی و محیائی اللہ رب العالمین کی بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اس غلامی کے, علاوے ہی کے لیے حقیقت ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سارے میل کو چیل کھو دے قربانی کر کے بالوں کی کٹوانا اور اللہ کے راستے میں اپنی ہر چیز کا قربان کر دینا حقیقت اس سبب حج کا ارادہ کیا جاتا ہے اور اس میں سب سے پہلی اہم ترین چیز بھی جو آپ کے حج پہ حج مبرور بناتی ہے اور آپ کے حج کو در حقیقت مقبول بنانے والی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا حج ہر قسم کے ریا سے پاک ہو ہر قسم کی تکھاوے سے پاک ہو اور اس کے لیے مجھے یعنی اخلاص سے نیت ہو نیت ہماری صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے اس کا کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے جیسی نیت ہوگی ایسا ہی اس کو اجر دیا جائے گا تو اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کیا جائے اس میں کوئی دوسرا مقصد اور محور نہ ہو کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی اور دوسرا عنوان نہ ہو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم حج کا سفر اختیار کریں اس ایسے موقع پر جنید بغدادی کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جس میں جنید بغدادی سے ایک حاجی حاضرت ہوا اور اس نے سفر حج کی اپنے داستان بتاتے ہوئے جب ان سے گفتگو کا آغاز ہوا تو جنید بغدادی نے اس حج سے لوٹنے والے شخص سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور اس کا حال حوال جانا اور پھر اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے اس نے کہا حضرت حج بیت اللہ سے واپس آ رہا ہوں جنید بغدادی نے ان سے پوچھا کہ جب تم حج کا ارادہ کرنے ارادے سے نکلے تھے تو کیا تم نے اس وقت گناہوں سے کنارا کر لیا تھا پیاری بہنوں یہ ضرور غور کی کرتی جائیے گا کہ ہم بھی حج کا سفر اختیار کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور اس کی تیاری کے مراحل میں ہیں اور اسی کے لیے ان ساری تربیتی چیزوں سے گزر رہے ہیں تو یہ واقعہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے جب جنید بغدادی نے ان سے پوچھا کہ تم حج کے ارادے سے نکلے تھے تو تم نے گناہوں سے کنارے کا ارادہ بھی کر لیا تھا مسافر نے کہا کہ میں نے تو اس طرح کبھی سوچا نہ تھا تو پھر انہوں نے پلٹ کے کہا تو تم اتنی مبارک سفر میں جو تم نے منزلیں طے کی تو تم نے قرب الہی کی بھی کیا کوئی منزلیں طے کی اس میں اس نے جواب دیا مسافر نے کہ اس طرف تو میرا کوئی دھیان ہی نہیں گیا جنید بخدادی نے پوچھا تم نے بیت اللہ کا سفر کیا نہ طے کی پھر پوچھا تم نے احرام کے کپڑے اتارے تو کیا تم نے ساتھی اپنی بری خصلتوں کو بھی زندگی سے اتار پھینکا یعنی احرام کا لباس یعنی ابایا اور اسکاپ جو ہم عام حالات میں بھی ساتر لباس پہنتے ہیں لیکن اس وقت سفر حج میں بالخصوص جو اہتمام کرتے ہیں تو کیا اس احرام کے لباس کے ساتھ ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ ہم اپنی اب تک کی زندگی میں جو بری خصلتیں بری عادتیں جو کچھ بھی تھی ان سب کو بھی کیا تم نے اتار پھینکا پوچھا گیا تو جواب دیا کہ میں نے اس پر تو کبھی غور ہی نہیں کیا پھر تو تم نے انہوں نے پلٹ کے کہا اور اس کے بعد انہوں نے سوز لہجے میں کہا کہ تم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تو کیا تم نے مشاہدۂ حق بھی حاصل ہوا اس نے کہا یہ تو میں نے سمجھا ہی نہیں مسافر نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو میدان عرفات میں خدا سے مناجات کرتے وقت اپنے اندر یہ کیفیت بھی محسوس نہیں کی گویا کہ تم اللہ کے سامنے ہو اور تم اسے دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے حضرت یہ کیفیت تو میری نہ تھی مسافر نے جب یہ وضاحت کی تو پھر گویا تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو عرفات بھی گویا تم نہیں پہنچے یعنی پہنچ کر بھی تم نے اس حقیقت کو نہ پایا پھر پرجوش لہجے میں کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ تم مزدلفہ پہنچے تو وہاں تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑا یا نہیں حضرت میں نے تو اس پہ بھی توجہ نہیں کی مسافر نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا تم مزدلفہ بھی نہیں گئے پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے جب بیت اللہ کا طواف کیا تو اس دوران جمال الہی کے جلوے اور کلش میں بھی دیکھے مسافر نے کہا کہ حضرت میں تو اس سے محروم رہا تو پھر تم نے نہ طواف کیا اور نہ اس کا مزہ پایا پھر دریافت کیا کہ جب تم نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی تو کیا تم نے صفحہ اور مروہ اور ان کے درمیان جو صحیح کی حکمت ہے جو حقیقت ہے جو اس کا مقصود ہے وہ بھی تم نے پایا حضرت مجھے تو اس کا شعور ہی نہ تھا. تو پھر جنید بغدادی نے کہا تم نے تو صحیح بھی نہیں کی پھر پوچھا تم نے قربانگاہ پہنچ کر قربانی دی تو کیا تم نے خواہشات نفس کو بھی راہ خدا میں قربان کیا یا نہیں حضرت اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں دیا مسافر نے جب یہ جواب دیا تو پھر تو تم نے قربانی بھی کہاں کی اس کے بعد جنید نے پوچھا اچھا یہ کہو جب تم نے جمرات پر سنگریزے پھینکے تو اس وقت تم نے اپنے برے ہم نشی برے ساتھیوں بری خواہشات کو بھی اپنے سے دور پھینکا یا نہیں حضرت ایسا تو نہیں کیا مسافر نے سادگی سے جواب دیا تو پھر تم نے تو رمی بھی نہیں کی اور جنید بغدادی نے افسوس سے کہا کہ جاؤ واپس اور ان کے احتیاط کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حج کرو تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کو نسبت پیدا کر سکو جن کے ایمان اور وفا کی قرآن پاک نے شہادت دی قرآن میں وہ وفا ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا اور جن کے متعلق اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے عثوہ ہے بہترین عثو ہے وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت تمہارے لیے رکھتے ہیں تو اب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ اور لیکن میں جب بھی اس پر غور کرتی ہوں اور بار بار سوچتی ہوں کہ اللہ تعالی نے کس طرح اس موقع پر توجہ دلا دی کہ کس طرح سے جنید کے اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاص سے نیت کا ہونا اور اس میں کسی قسم کا کوئی ریا نہ ہو کوئی ش... کوئی بھی اور علوان نہ ہو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو حج کیا جاتا ہے اس میں اس مناسق کی روح کو سمجھنا اس کی حقیقتوں کو جاننا اس کی حکمتوں کو سمجھنا بہت اہمیت کا حامل ہے اگر ہم یہاں سے ہی ان تمام مناسب کے پیچھے جو اس کی اصل ہم اہمیت ہے جو اس کی حقیقت ہے سمجھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ جی جی بہترین اس کے ساتھ ہی پھر ہم ان شاء اللہ اس روح کو بھی ساتھ ساتھ پاتے چلے جائیں گے اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ دو تین چیزیں اور بھی اہمیت کی حامل ہیں کہ ایک تو یہ کہ اخلاص نیت ہو اور اس میں کوئی دوسری چیز نہ ہو ہمارا حج حج مبرور جب ہی بن سکتا ہے کہ جب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو کیونکہ یہ بھی احادیث کے الفاظ میں جس کا مفہوم یوں ملتا ہے کہ جس نے تجارت کے لیے کیا حج یا سیاحت کے لیے کیا یا طلب کے لیے دنیا کی طلب کے لیے کیا تو دنیا ہی میں اس کو وہ سب کچھ دے کر معاملہ اس کا برابر کر دیا جاتا ہے آخرت میں اس کے لیے پھر کوئی اجر نہیں ہوتا یہ بہت اہمیت کا حامل پھر یہ کہ مال حل... مال حلال سے ہم حج اور سامان حج تیار کریں اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو کیونکہ جس کام میں جس عبادت میں حلال سے حرام کی آمیزش ہو جائے تو وہ عبادت نہ اللہ کو مطلوب ہے اور نہ مقصود ہے اور نہ وہ مقبول ہوتی ہے اس لیے پوری کوشش کیا ہو کہ ہمارا حج رست حلال پر ہو اور اپنی اپنی زندگیوں سے رزق حرام کو مکمل طور پر نکال دیا جائے پورا جائزہ لے کر اپنی زندگی سے حرام کو خارج کر دیا جائے پھر اہم ترین بات کیا ہے کہ قرض اگر ہے تو وہ ادا کر دیا جائے کسی بھی نوعیت کا قرض ہے اس لیے کہ استطاعت کے ساتھ شرط قرض کی شکل میں حج حج کی فرضیتی ہی ہو جاتی ہے اگر کوئی امانت ہمارے پاس رکھ پائی گئی ہے تو سفر حج سے قبل ہی ہم امانتیں ادا کر دیں اور دین اور حقوق پورے کر دیں وسیعت کچھ لکھنی ہے تو وہ لکھ کر اپنے گھر والوں کے لیے جائیں اور گھر والوں کے لیے بھی گزر اوقات کے لیے پورا پورا بندوبست کر کے سفر حج اختیار کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات بھی درست کر کے ہم جائیں کہ اللہ کے دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کے رضا کے لیے جب ہم جا رہے ہیں تو اللہ کے بندوں کو راضی کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر کہیں کوئی رشتہ داروں کے حقوق میں کوئی تلفی ہوئی ہے تو اس سے معافی طلب کر لی جائے معذرت کر لی جائے بڑھ کر جو ہے وہ معافی طلب کر لی جائے اس سے آپ کے اس عمل سے اللہ کی نظر میں آپ کی حیثیت اور وقت اور بڑھ جاتی ہے اس لیے بہت اہم ہے کہ جو بھی معاملات میں دنیا میں بندوں کے ساتھ ہیں ان کو جانچا پرکھا جائے اور اس کی معذرت کر لی جائے اور اپنے ہر قسم کے درگزر سے کام لے کے سب سے بڑھ کر اپنے دلوں سے ہر قسم کے بغض اور کینے سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے اس لیے کہ جس کے دل میں کینا ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا اگرچہ جنت کی خوشبو میلو دور تک سنا جو ہے وہ سونگی جا سکتی ہے اس بہت اہم ہے کہ ہم اس طرح کے بھی ان ساری چیزوں کو کہ اپنے قطع رحمی اگر کہیں ہے کہیں کوئی معاملات میں خرابی ہے کوئی بھی عنوان ہے تو ضرور بڑھ کر اپنے سارے معاملات کو دنیا ہی میں درست کر کے کہیں حق تلفی ہوئی ہے تو حق ہاں قدر کر کے یہ سارے معاملات کو ہم درست کر کے ہی دنیا سے جائیں اور اللہ کے نبی وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے خوبیاں ملتی ہیں اس لیے اپنے رشتے دار اپنے پڑوسی اپنے دائیں بائیں سب سے جو ہے اپنے حقوق کے معاملے میں اس کی ادائیگی کر کے جائیے بڑھ کر مل کر جائیے اللہ کے نبی اسلم کا یہ کہنا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو اور اس کی رزق میں کچھ آدمی ہو اسے چاہیے کہ وہ صلاح رحمی اختیار کرے اس لیے ہم سرور اس کا اہتمام کر کے یہاں دنیا سے حج کے سفر پر روانہ ہو اچھا پھر بہت اہم ترین بات یہ بھی موجود ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تعلق بلّہ کے لیے اپنی نمازوں کو یہیں سے درست کر کے جائیں حج سے اللہ کی قربت کا جو حج ذریعہ ہے اور وہاں قدم قدم پر ہر کی نمازوں کی جو لذت آپ کو انشاءاللہ ملنے والی ہے اپنی نمازوں کو یہیں سے درست کریں نماز کا ترجمہ یہیں سے یاد کر کے سمجھ کر جائیں نماز پڑھنے کی امامت کے ساتھ عادت یہاں سے ہماری عادت نہیں ہے لیکن کم از کم اس کا طریقہ جان کر جائیں مسجد کے آداب سیکھ کر جائیں اور بہت پیاری بات کے قدف الحلومن الزینی خاشعون کے فلاح پائی و نمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں وہ اللہ لغوی مورزون اور جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں تو اپنی نمازوں میں خشیت کے لیے نمازوں کا ترجمہ جان کر جائیے اللہ کے قربت کا ذریعہ بنے اور ہر قسم کی لقویات سے پورے دوران حج انشاءاللہ اللہ عزیز پرہیز کرنا ہے تاکہ اللہ نمازوں کی جو خشیت ہے وہ قائم و دائم رہ سکے اور بہت تیسری اہم ترین بات یہ کہ اللہ سے قربت کے لیے تلاوت قرآن اور تعلق قرآن کو حج سے پہلے پہلے ہی ہم اپنے بہتر بنا کر جائیں ابھی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آپ نے پایا یقیناً اس میں آپ نے قرآن کے ذریعے اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیا ہوگا اگر حج قرآن نہیں جان سکے یقیناً اس سے گزرے ہوں گے لیکن اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آج ہی ارادہ کیجئے کہ اللہ کے قرآن کے ذریعے سے اپنے اللہ سے ہم کلامی کا جو شرف ہمیں نماز کے بعد قرآن سے ملتا ہے ہم اس کو زندہ و جاوید رکھیں گے اور قدم قدم پر قرآن کے ذریعے سے اپنے حج مبور کی حفاظت کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل سکے گا کہ اللہ کے کی احکامات کیا ہیں اور کیسے ان کو قائم و دائم رکھا جا سکتا ہے تو تلاوت بالقرآن کے ذریعے تعلق مل کے ذریعے اپنے حج کو حج مببور بنا کر اس کو قائم رکھنے کا ذریعہ بھی انشاءاللہ اللہ آپ نے وہاں سے حج سے پلٹ کر آ کر بھی اپنے حج کی حفاظت کے لیے اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ کی فرما برداری کرنا آسان ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا این ممکن بن جائے تو یہ بہت اہم ترین چند چیزیں تھیں اس کے ساتھ مناسب حج کی ادائیگی بھی آپ کے لیے مکمل تربیت کے لیے کوششیں مسلسل کر رہی ہیں بحثیت خواتین اپنے لباس کو ساترانہ لباس اللہ کا پسندیدہ لباس ہے تاکہ ہم اللہ کی پسندیدہ بندی بن سکیں اور شیطان کے نرغے سے بچ سکیں تو اللہ کے حکم کے مطابق حیا اور حجاب کو اختیار کریں ابایا اور استاف اس کو اپنے لیے لازم قرار دے لیں کہ وہاں صرف سفر حج کے لیے نہیں بلکہ لوٹ پلٹ کر بھی ہم یہی آپ ہم سب چاہیں گے کہ آئیں تو اللہ ہم سے زندگی کی آخری سانس تک راضی براز رہے تو ہم اس کے لیے حیا اور خجاب جو چیز اختیار کریں گے اللہ ہم زندگی کی آخری سانس تک آپ کی فرمبردار بندیوں میں اپنا شمار کرنے کے لیے اس پر قائم و دائم رہیں گے کیونکہ یہ سفر اللہ کو راضی کرنے والا سفر ہے اور یہ سفر آخرت کی تیاری کا سفر ہے تو کیسے ممکن ہے کہ یہ سفر جو ہم نے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے جس کے لیے ہم نے گلیا بھی وہی اختیار کیا گفتگو بھی وہی اختیار کی جو اللہ کو پسند ہے اور وہ کام چھوڑ دیے اس کا اہتمام کیا پورا وقت ہم پورا سفار حج میں جب یہ کوشش کریں گے کہ اللہ کسی صورت ناراض نہ ہو کوئی ایسا ٹام نہ ہو قدم قدم پر کوئی غلطی ہوئی تو فوراً کفارا اور فوراً دم اور بدنا اور یہ ساری چیزوں کا جہاں ہم جان کر جا رہے ہیں اس کا مطلب زندگی بھر اللہ کی فرم برداری اختیار کی جائے اللہ کے نبی سے اسلم کے طریقے پر چلا جائے صرف وہاں مناسب حج جو ہے وہ آپ ہجوم کو دیکھ کر نہیں اختیار کریں گے بلکہ کیا ہے ہر کام سنت کے مطابق کرنے کے لیے پہلے ہی سے معلومات یہاں سے اختیار کر کے جائیں جس کے ساتھ, کے ساتھ, کے ساتھ سیکھ کر جائیں اور پھر اسی شعور کے ساتھ وہاں اس کی ادائیگی کریں تو انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے گا اور اس حج مبرور کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے لوٹ کر آئیں تو جس طرح وہاں اس حج کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے جو اجتماعیت وہاں پہ آپ دیکھیں گے جہاں جو, جو وہاں اتحاد امت کا عملی مذہب دیکھیں گے اللہ سے دعا کریں گے اللہ لوٹ پلٹ کر آئیں تو وہی اتحاد امت کا کام وہی اسلامی اجتماعیت کو قائم و دائم رکھنے کا کام زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے شہر میں اپنے ملک میں اپنے گھر میں بھی اس کو قائم و دائم رکھ کرنے کی اپنی جد و جہد اپنی سعی و جہد میں اپنا حصہ ڈالنے والے بھی ہوں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور اس کے دیدار کی نعمت ہمیں حاصل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع ہمیں حاصل ہو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں اللہ عمر ذنا و اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے رب العالمین سے راضی ہوں اللہ ہمیں حج کے اس محرکات کو سمجھنے والا سیکھنے والا اور جتنا وقت بھی آپ سب کے پاس موجود ہے اس میں اور قرآن باغ کی روشنی میں حج سے متعلق تمام آیات کا مطالعہ کر کے جائیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے لیے بھی کوئی سیرت پر کتاب مطالعے سے گزار کر اپنے جائیے تاکہ پورا آپ کا سفر حج وہ ہر مکے کا سفر ہو یا مدینہ کا سفر اس میں آپ اپنے اللہ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حلاوت کو بھی پا سکیں اور واپس پلٹ کر آئیں تو اس حلاوت کو قائم و ظائم رکھنے کے لیے بھی اپنی اپنی سی پوری کوشش آپ سب کی جاری رہ سکے انشاء اللہ اس مختصر وقت میں یہ مختصر سی باتیں ہیں انشاءاللہ اور بھی چیزیں آپ کے لیے مسلسل تسلسل کے ساتھ دی جاتی رہیں گی جزاک اللہ پیاری بہنوں اب اگر آپ لوگوں کے سنوان سے کوئی سوالات ہیں تو ہم حاضر ہیں